خواجہ صاحب ابھی ابھی آ کر بیٹھے تھے ابا جان نے حقے کی نئے ان کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا کچھ پتا چلا ہاں کچھ پتا تو چلا ہے آج خواجہ صاحب کے لہجے میں امید کی رمک تھی اچھا کیا پتا چلا ادھر سے ایک شخص آیا ہے کہتا ہے کہ اس نے کرامت کو بینکاک میں دیکھا ہے بینکاک میں صاحب اس میں حیرانی کی کیا بات ہے اس قیامت میں تو جس کے جدھر سین سمائے ادھر نکل گیا کتنے تو ہندوستان میں چھپے چھپے پھر کتنے ہندوستان کی راہ نیپال پہنچ گئے ادھر مشرق کی سرحد پار کر کے بہت سے برما میں نکل گئے کوئی رنگون گیا کوئی بینکاک کرامت سے ہوئی ہے. کون شخص ہے یہ اجی وہ اپنے امرتسر کا محمد دین ہے نا اس کا جاننے والا ہے اس سے میں نے اس شخص کا پتا لیا ہے وہ سیال کوٹ میں ہے تو آج میں سیال کوٹ جا رہ ہوں جاؤ اللہ مدد کرے گا صاحب آپ کا کیا خیال ہے مجھے تو یقین ہے کہ کرامت زندہ ہے اور واپس آئے گا ابا جان نے تعمل کیا پھر بولے اس کی رحمت سے کچھ دور نہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی کے لیے پھانسی کا حکم صادر ہو گیا اور پھر وہ بچ گیا بس ایمان پختہ رہنا چاہیے شاہ صاحب اللہ کے فضل سے میرا ایمان تو بہت پختہ ہے ہاں میں پیروں فقیروں کو زیادہ نہیں مانتا تھا مگر ایک فقیر کا میں قائل ہو گیا محمد دین ہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا اس نے میری صورت دیکھی بولا کہ تو پریشان ہے میں نے کہا کہ پریشان تو ہوں بولے پریشان مت ہو دعا کر وہ زندہ ہے مگر مشکل میں ہے پھر جی اس نے مجھے ایک دعا بتائی روز مغرب کی نماز کے بعد چالیس دفعہ پڑھنے کے لیے شاہ صاحب آپ یقین کریں کہ اسے پڑھتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے کہ سیال کوٹ والے آدمی کی خبر مجھے مل گئی اس کے کلام میں بہت تاثیر ہے بس جی میں آج سیال کوٹ جا رہا ہوں وہ خواجہ صاحب کو تکے جا رہا تھا پچھلے مہینے کی بات یاد آ گئی تھی پچھلے مہینے بھی خواجہ صاحب ایک صبح کراچی پہنچنے والے کی تلاش میں انہوں نے کراچی کا چکر لگایا تھا شاہ صاحب خواجہ صاحب کو سوچتے ہوئے بولے ہوں میں نصیب کا کھوٹا دیکھو جی دو بیٹے تھے ایک بگڑ گیا ایک گم گیا جو شہادت مند تھا اسے رب ہی لائے تو وہ آئے جو نالائق تھا وہ میرے سینے پہ مونگ دل رہا ہے وہ بدبخت سلامت پتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بنگالیوں کو آزادی مل گئی میں نے کہا کہ حرام دے پتر نکل جا میرے گھر سے کہنے لگا امریکہ جا رہا ہوں میں نے کہا جا دفاع ہو سلامت کا ذکر نکل آیا تھا اور حسب دستور اسے لمبا ہی کھینچنا تھا مگر خواجہ صاحب کو جلدی خیال آ گیا کہ انہیں سیال کوٹ جانا ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے نکلتے ہی داخل ہوئی اجی یہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کرامت کا کچھ پتا چلا ابا جان نے کسی قدر تعمول کے ساتھ جواب دیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص ادھر سے آیا ہے اس نے کرامت کو بینکاک میں دیکھا ہے آگے کیا بتاتا ہے اب آگے کی بات کا تو مل کر ہی پتا چلے گا وہ شخص سیال کوٹ میں ہے آج سیال کوٹ جا رہے ہیں دیکھو اجی وہ غیر آدمی وہ جھوٹ کیوں بولے گا اس نے کرامت کو دیکھا ہوگا تبھی اس نے یہ بات کہی ہاں مگر کیا کہا جا سکتا ہے ابا جان چپ پھر بولے بہرحال آدمی کو ہر حال میں خیر کی ہی توقع رکھنی چاہیے ہاں ہماری تو دعا ہی ہے کہ بیچارہ جس طرح بھی ہو واپس آ جائے نہیں تو بیچارے خواجہ صاحب جیتے جی مر جائیں گے امی نے کہتے کہتے ٹھنڈا سانس بھرا ارے کوئی ہمارے دل سے پوچھے ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے خواجہ صاحب اپنے ایک کے لیے اتنے پریشان ہیں ہمارے یہاں تو ایک پورا خاندان لاپتا ہے رکی پھر بولی اجی میں نے رات کیا خواب دیکھا تھا کہ جیسے بطول ہے फटे हालो सर मैला चीकट मैं उसके सर में कंघी कर रही हूं और कह रही हूं कि तेरे सर में तो जुएं भरी पड़ी हैं ये कहते कहते वो चुप हुई फिर आंचल मुंह पे रख लिया उनकी आंख भराई थी अब्बा जान का सर झुक गया फिर उन्होंने ठंडा सांस भरा बोले अब हमें मर जाना चाहिए जी उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा हाँ बेटे अब हमें मर जाना चाहिए बहुत जमाना देख लिया जो न देखना था वो भी देख लिया आगे देखने की ताब नहीं है हालात बेहतर हो रहे हैं آگے اور بہتر ہو جائیں گے مگر کتنے دن کے لیے ابا جان رکے پھر بولے بیٹے حالات کے بہتر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا امال بہتر ہونے چاہیے امی نے جیسے کچھ نہیں سنا ان کا دماغ کہیں اور کام کر رہا تھا ارے بیٹے تس روز کیا بتا رہا تھا کہ سابرا نے ریڈیو میں نوکری کر لی ہے سابرا نے جی مجھے پتا نہیں سریندر نے لکھا تھا سابرا کے اچانک ذکر پر وہ کچھ سٹپٹا سا گیا تو بیٹا اس سے خطاب کو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں ارے سنا یہ ہے کہ جن کے عزیز رشتے دار ہندوستان میں ہیں وہ لپ چھپ کے ان کے ان پاس پہنچ گئے ہیں کیسی باتیں کرتی ہو ذاکر کی ماں ابا جان نے تھوڑی برہمی سے کہا اے مجھے کیا خبر میں نے تو سنا ہے جیسی تم سننے والی ہو ویسے ہی سنانے والے ہیں اے ہے آخر گھر اجاڑ کے وہ کہیں تو جائیں گے جب آدمی پہ زمین تنگ ہوتی ہے تو وہ تو بس نکل کھڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے مگر وہ زمین تو اس پہ پہلے ہی تنگ ہو چکی تھی ہاں پہلے وہ زمین تنگ ہوئی تھی اب یہ زمین تنگ ہو گئی ابا جان یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے پھر بولے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کشادہ بنایا تھا مگر آدمیوں کے ہاتھوں وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے خیر میں تو یہ کہہ رہی تھی امی پھر اپنے مضمون پر واپس آئیں کہ سابرا کو کچھ تو خبر ہوگی ارے ہم تو بالکل خبر بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ تو ہندوستان میں لوگوں کو خبر ہے تو سابرا کو ذرا خط تو لکھ سابرا کو خط لکھوں اب اتنے زمانے کے بعد وہ پسو پیش میں پڑ گیا مگر اسے جلدی خیال آیا کہ میں خط لکھ کیسے سکتا ہوں امی ہندوستان کے ساتھ ڈاک تو بند ہے خط لکھا کیسے جا سکتا ہے ارے ہاں مجھے یہ تو خیال ہی نہیں رہا تھا روکی پھر بولی ارے بیٹا خط لکھنے والے لکھ ہی رہے ہیں کہتے ہیں کہ لندن والوں کے ذریعے ہندوستان سے خطوں کی ہو رہی ہے اے بیٹا لندن میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے خط اسے بھیج دے وہ وہاں سے ہندوستان بھیج دے گا وہ پھر پسو پیش میں پڑ گیا یار میں خط لکھنا چاہتا ہوں کسے سابرا کو صابرا کو عرفان نے غور سے اسے دیکھا ہاں سابرا کو اب عمر گزارنے کے بعد یار امی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہندوستان میں سابرا کو خالہ بھی کا آتا پتا ہونا چاہیے تو اب وہ تقاضا کر رہی ہیں کہ سابرا کو خط لکھو اور یہ تقاضا تمہاری خواہش کے عین مطابق ہے عرفان مسکرایا میری خواہش کے مطابق وہ سوچ میں پڑ گیا میری اب کیا خواہش ہے اب جبکہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے اور اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے میرے اور اس کے درمیان زمانہ اور زمین دونوں حائل ہو گئے ہیں دونوں ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں کتنا زمانہ ہو گیا جب ہم ایک ہی زمین پر چلتے پھرتے تھے ہمارے دونوں کے سروں پر ایک ہی آسمان پھیلا ہوا تھا دن گزرتے چلے جا رہے تھے دن مہینے سال لگتا تھا کہ واپسی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں گم ہو جانے والے سدا گم رہیں گے بیچ بیچ میں بس کوئی اچانک آ نکلتا اور لوگ حیران ہو کر اسے دیکھتے کہ اچھا وہاں سے کوئی بچ بھی نکل سکتا ہے پھر پوچھتے کہ وہاں سے کیسے نکلے اور یہاں تک کیسے پہنچے اور وہ سناتا کہ کس طرح تین دن تک وہ ایک جلے پھونکے گھر میں ملبے کے اندر بھوکا پیاسا دم سادے بیٹھا رہا پھر کیسے چھپتا چھپاتا سرحد پار کر کے کلکتہ پہنچا بس صاحب وہاں سے میں ہاوڑا میل میں بیٹھ لیا خیال تھا کہ علیگر گڑھ جب آئے گا تو پلیٹ فارم کوئی نہ کوئی پرانا آشنا ہی جائے گا میں کسی کو پہچان لوں گا یا کوئی مجھے پہچان لے گا یار جب علی گڑھ آیا تو چائے کے اسٹال کے بالکل سامنے میرا ڈبا رکا اور وہی اپنا خان وہاں بیٹھا ہوا تھا تم وہاں اتر گئے نہیں یار کہاں اترا بس میں ڈر گیا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے دم سادے منہ چھپائے بیٹھا رہا جب گاڑی چلی اور اسٹیشن سے نکل گئی اور علی گڑھ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا پھر جان میں جان آئی بس صاحب پھر میں نے میں جا دم لیا گاڑی سے اتر سیدھا جامع مسجد بس جب میں وہاں پہنچا ہوں تو بالکل پانک تھا میں نے کہا کہ پیارے اب تو کسی نہ کسی سے کہنا ہی پڑے گا مسجد میں کئی کے قریب گیا مگر پھر رک گیا آخر ایک بڑے میاں نظر آئے صورت سے بہت درد مند اور شفیق نظر آتے تھے بس میں ان کے قریب جا بیٹھا چپکے سے انہیں بتایا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور بس رو پڑا انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گھر لے گئے میں نے سوچا کہ ایک رات ان کے گھر رہوں گا اور کرایہ لے کے اگلے دن صبح کو چل پڑوں گا مگر یار پھر نیت بگڑ گئی وہ کیوں کہیں آنکھ لڑ گئی نہیں یار اصل میں ان دنوں وہاں پاکیزہ چل رہی تھی میں نے دل میں کہا کہ پیارے دلی آئے ہو تو مینا کماری کو دیکھ کے چلو تو میں ایک دن پاکیزہ دیکھنے کے لیے رک گیا کیسی فلم ہے ایک دم سے فرسٹ کلاس بس ایک ہی فلم دیکھی دلی میں جتنے دن رہا اور کیا کیا فلمیں ہی دیکھی آخر بڑے میاں نے کہا کہ صاحب زدے پولیس کو کہیں سنگن مل گئی تو ہمارے غریب خانے پہ دوڑ آ جائے گی تم پکڑے جاؤ گے اور ساتھ میں ہم بھی کھینچے کھینچے پھریں گے بس اب تم یہاں سے لمبے بنو بس میں اگلے ہی دن فرنٹئر میں بیٹھ سیدھا امرتسر تگڑم لڑا لڑو کے سرحد پار کی اور پاکستان میں سو کوئی ہندوستان کی راہ بستی بستی خاک چھانتا چھپتا چھپاتا پہنچا کسی نے اس قریہ بلا سے نکل نیپال کی راہ لی اور وہاں سے یہاں آنے کا ڈول ڈالا کوئی برما میں نکل گیا اور وہاں سے مسائب و آلام جھیلتا واپس آیا بہت سے ہندوستان میں رنجے اصری کھینچ کر واپس ہوئے بس پھر تانتا لگ گیا اسیر اور گم شدگان واپس آتے چلے گئے لگتا تھا کہ سبھی واپس آ گئے یا شاید جیسے نہ کوئی گیا نہ گم ہوا نہ کم ہوا زخم کتنی جلدی مندمل ہو جاتے ہیں اور کھانچے کتنی سورج سے بھر جاتے ہیں شہر میں چلتے پھرتے کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ چلے گئے ہیں کہ واپس نہیں آئے اور کچھ ڈیوڑیاں ہیں کہ ہنوز واپس آنے والوں کا رستہ دیکھ رہی ہیں خواجہ صاحب ہنوز آس ویاس کے دھندلکے میں بھٹک رہے تھے وہ ابھی اب روز ابا جان سے ملنے آتے ایک دوسرے سے وہی ایک سوال کے کچھ پتا چلا جیسے یہ سوال ازل سے ہو رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا شاہ صاحب آپ کے عزیزوں کا کچھ پتا چلا نہیں بھائی۔ آنے والوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نہیں بھائی کسی طرف سے کوئی خط نہیں بھائی تعجب ہے اتنے لوگ آئے ہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تمہارے بیٹے کا کچھ پتا چلا ہاں جی شاہ صاحب آپ کی دعا سے کچھ پتا تو چلا ہے کیا پتا چلا شاہ صاحب میں نے مولانا ثناء اللہ سے فال نکلوائی تھی بہت اچھی فال نکالتے ہیں فال میں نکلا ہے کہ کرامت خیریت سے ہے واپس آئے گا اور جی نجومی بھی یہی کہتے ہیں نجومی نور دین ہے نا میں اس کے پاس گیا تھا اس نے باقاعدہ ذائچہ بنا کے مجھے دکھایا کہ خواجہ جی اپنی آنکھ سے دیکھ لو اس وقت تمہارے بیٹے کا ستارہ خانہ زحل میں ہے بس نکلنے والا ہے بس دیکھتے رہ جاؤ گے کسی روز اچانک سے آ جائے گا اللہ بہت مسبب الاسباب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا ویسے آج میں لائل پور جا رہا ہوں وہ کیوں اجی وہاں میرے ساڑھو کا پرا ہے اس کا جمائی ادھر سے نکل کے آیا ہے میرے ساڑھو نے بتایا کہ وہ کرامت سے ملا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کرامت نے اسے کوئی چٹھی بھی دی ہے تو آج میں لائل پور جا رہا ہوں دیکھتا ہوں چٹھی میں کیا لکھا ہے خواجہ صاحب گئے اور امی داخل ہوئی اجی میں کہا کہ یہ خواجہ صاحب فال کی جو بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ ہم بھی کیوں نہ فال نکلوائیں ذاکر کی ماں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب کچھ ہوگا بس اس پہ بھروسہ رکھو پتا نہیں اس کا حکم کب ہوگا امی نے برہمی سے کہا اس کی مسلحت وہی جانے ہم تو خود اس کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں حکم ملے تو کوچ کریں رکے ٹھنڈا سانس بھرا بس اب ہمیں مر جانا چاہیے اے ہے تم کیا ہر وقت مرنے کی رٹ لگائے رکھتے ہو یہ نیا سودا سوار ہوا ہے ذاکر کی ماں جناب امیر کا قول یاد کرو کہ تم اور تمہاری آرزویں اس دنیا میں مہمان ہیں ذاکر کی ماں مہمانوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے انہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا امی نے بیزاری سے ابا جان کی بات سنی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئیں ارے ذاکر دلی سے خط کا جواب نہیں آیا امی آئے گا ڈاک وہاں دیر سے پہنچتی ہے اور دیر ہی سے وہاں سے آتی ہے اے بیٹے آخر کتنے دنوں میں خط پہنچتا ہے اور آتا ہے تجھے تو لکھے ہوئے خاصے دن ہو گئے امی ہندوستان پاکستان کی ڈاک میں بہت گڑبڑ ہے کوئی خط پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا ارے بیٹے تو اپنے دوست کو دوسرا خط لکھ لکھا ہے امی میرا خیال ہے اس خط کا جواب جلدی آئے گا یار میں دو خط لکھ چکا ہوں سوریندر نے جواب نہیں دیا پتا نہیں کیا بات ہے پھر اسے براہ راست خط لکھو اسے وہ سوچ میں پڑ گیا شیراج کا دروازہ کھلا اور ابزال داخل ہوا یار میں نے سنا ہے کہ وہ چوہا بھی آ گیا کون ضبار تم نے اب سنا ہے زمانہ ہوا اسے آئے ہوئے پوسٹنگ بھی ہوئی اور ترقی کے ساتھ عرفان کے لہجے میں تھوڑا تنس تھا یار تو اسے معاف کر دے وہ ہمیں سب سے زیادہ قابل رحم آدمی ہے قابل رحم عرفان نے افضال کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا ہاں یار مجھے اس پہ رحم کا مستحق ہے اس وجہ سے, وجہ سے کہ وہ پی ہو گیا ہے اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے واقعی وہ بہت قابل رحم ہے عرفان نے تلخ لہجے میں کہا یار تم مجھے شراب نہیں پلا سکتے بہت پیاسا ہوں ہم صرف چائے پلا سکتے ہیں چائے چاہے تو بیکار چیز ہے بات کی غلاثت شراب سے دھلتی ہے یہ کہتے کہتے اس نے جیب سے نوٹ نکالے گنے یار صرف دس روپے کی کسر ہے عرفان پانچ تو نکال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پانچ اپنا کاکا دے گا اس نے اور عرفان نے پانچ پانچ کا نوٹ جیب سے نکال افضال کے حوالے کیا افضال فوراً اٹھ کھڑا ہوا مگر پھر اسے کچھ یاد آیا بیٹھتے ہوئے بولا یار وہ دو چوہے جو دم پہ کھڑے ہو کرتے تھے میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امریکہ میں ہی رہیں نہیں یار مجھ سے بدوا مت کراؤ سلامت اور اجمل اتنے برے نہیں تھے شراب پی کر اچھی باتیں کرتے تھے یار وہ امریکہ کیوں چلے گئے میں ان کے لیے یہاں بندوبست کر رہا تھا مجھے مربع بس الاٹ ہونے ہی والے ہیں ایک مربع میں تو صرف گلاب کے تختے ہوں گے ایک مربع میں میں چاہتا ہوں کہ بس بیر بہوٹیاں ہوں بیر بہوٹیاں عرفان نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ تو چپ رہ تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ساون میں میں بہت پریشان پھرتا ہوں یہاں کہیں بیر بہوٹی دکھائی نہیں دیتی بیر بہوٹیاں ہونی چاہیے پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے پھر لہجہ بدل کر مخاطب ہوا سنو تم دونوں میرے ساتھ رہو گے یہ میرا حکم ہے میں اور تم دونوں اور بیر بہوٹیاں عرفان نے ٹکڑا لگایا ہاں ہاں اور بیر بہوٹیاں خوبصورت پاکستان میں صرف خوبصورت لوگ رہیں گے اس نے گرشتے ناروں اور برستی اینٹوں میں سڑکوں کو عبور کیا اور شیراس کے بند پردہ پوش دروازے پر دستک دی ایک دستک دوسری دستک تیسری دستکل نے تھوڑا سا پردہ سرکا کر اندر پھر دروازے کا ایک پٹ پٹا سا کھولا زاکر جی, جلدی اندر نیم میں خالی خالیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس گوشے کو تاڑا جہاں عرفان اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا یار یہ تو وہی زمانہ آ گیا. اس سے برا زمانہ اس لیے کہ جب وہی زمانہ واپس آتا ہے تو زیادہ برا ہو کر آتا ہے مگر تم کیسے آ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ آج تم آ سکو گے بس آ گیا دلی کے وزاداروں میں ایک وزادار بزرگ تھے روز شام مقررہ وقت پر دوست کے گھر دستک دیا کرتے تھے اور بیٹھک کرتے تھے غدر جب پڑا تو آنے جانے کے سارے رستے بند ہو گئے وہ وزادار گھر سے نکلے اور کھائیوں نالیوں میں سے رینگ رینگ کر لشتم پشتم مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچے ہاں ہم بھی غدر کے وزاداروں میں سے ہیں اگرچہ وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے ہاں ابھی تو نہیں آیا ہے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور پھر ابدل نے دوڑ کر تھوڑا سا پردہ سرکا کر شیشے سے جھانکا پھر پہلے کی طرح ایک پٹ ذرا سا کھولا افضال جی جلدی کرو افضال کو داخل کرنے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا نیم تاریخ فضا میں خالی میز کرسیوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس میز پر نگاہیں مرکوز کی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اے لوگوں تم دیکھتے ہو کہ فساد کی صورتیں پھر نمودار ہو رہی ہیں ہاں ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا اور ہم نے تصدیق کی عرفان نے ایک ہلکے سے تنزیہ لہجے میں کہا افضال نے خوش ہو کر اس کی پیٹھ تھپکی تو اچھا آدمی ہے بس جب تم मुझसे انکار کرتا ہے اس وقت مکروہ ہو جاتا ہے یار کیا پھر کچھ ہونے والا ہے اس نے سوچتے ہوئے کہا ہاں سلامت واپس آ گیا ہے عرفان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اطلاع دی کیا کہا وہ چوہا پھر آ گیا افضال چونکا اور دوسرا چوہا دونوں آ گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں نہیں بالکل دونوں انقلابی دبلی ٹوپی سر پر موند کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں واقعی وہ حیرت زدہ رہ گیا یہ واقعی تشویشناک بات ہے عبدل نے چائے لا کر رکھی پھر کھڑا ہو گیا یہ جی سب کیا ہو رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو عرفان بولا بس جی اچانک ہی شروع ہو گیا سان گمان بھی نہیں تھا کہ پھر ایسا ہوگا عبدال افضال نے اسے گھور کے دیکھا تو بھی چوہا ہو گیا عبدل نے افضال سے سیدھا سوال کر ڈالا افضال صاحب جی آپ بتائیں آخر ہوگا کیا؟, کیا ہونے والا ہے افضال نے ہوٹوں پر انگلی رکھی ابدل چپ رہے مجھے بیان کرنے کا حکم نہیں ہے فائر بریگیڈ کی دور سے آواز آئی کہیں آگ لگی ہے خاموشی سب کے کان فائر بریگٹ کی آواز پر تھے دوستوں میں تم سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں افضال نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ عرفان اور ابدل تینوں گوش پر آواز ہو گئے جانتے ہو کہ بابا فرید نے کلیئر والے خواجہ صاحب سے کیا فرمایا تھا نہیں جانتے ہو تو سنو خواجہ نے بابا کو شہر کے مکرور لوگوں کا حال لکھ بھیجا بابا نے کہلا بھیجا کہ سابر کلیر تیری بکری ہے ہم نے اجازت دی چاہے تو اس کا دودھ پی چاہے تو اس کا گوشت کھا تب خواجہ نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسجد سجدہ کر مسجد حکم بجا لائی اور ایسا سجدہ کیا کہ سینکڑوں ملبے کے نیچے دب کر مر گئے پھر وبا پھیلی ایک ایک گھر سے ایک ایک وقت کئی کئی جنازے نکلے افضال سنا کر چپ ہو گیا پھر تینوں چہروں کو گھور کے دیکھا پھر گمبیر لہجے میں بولا دوستوں کیا کہتے ہو اس بکری کا کیا کروں دودھ پیوں یا گوشت کھاؤں نے افضال کی پوری تقریر کو نظر انداز کیا اور اس سے مخاطب ہوا. زاکر, اب تمہارے والد کا کیا حال ہے سمل گئے ہیں مگر باتیں عجیب سی کرتے ہیں جیسے زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوں کوئی بات نہیں بڑھاپے میں آدمی ایسی ہی باتیں کرتا ہے شجرا بوسیدہ مخطوطے دیمک لگی پیلے ورقوں والی کتابیں پرانے رکے پرچے کب کب کے لکھے ہوئے نسخے دعائیں تعویز، ابا جان اینک لگائے ایک ایک تحریر کو غور سے پڑھتے جاتے تھے اور اس کے سپرد کرتے جاتے تھے اے ہے آج یہ تم کیا دفتر کھول کے بیٹھ گئے ہو ذرا طبیعت تو سمجھ جانے دی ہوتی یہ سمجھ لو کہ بڑھاپے میں آدمی ایک دفعہ گر جائے تو مشکل سے کھڑا ہوتا ہے ذاکر کی ماں دامن جھاڑ رہا ہوں آدمی جب اٹھے تو دامن جھاڑ کے اٹھے رک کر بولے اللہ کا شکر کہ دامن زیادہ گرد نہیں ہے. نہ جائیداد نہ روپیہ پیسہ اگر تھا تو ادھر ہی رہ گیا بس یہی تھوڑے اور آقے پاری ہے ہیں اجی تمہیں تو وہم ہو گیا ہے ہر وقت مرنے کا ذکر اچھا نہیں ہوتا ذاکر کی ماں اب اچھا ذکر کون سا کرنے کا رہ گیا ہے دیکھنے رہی ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کہتے کہتے انہوں نے ایک پھپوندی لگی جلد کی کتاب اٹھا لی کھول کر دیکھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا حضرت سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے احتیاط سے رکھو رکے کچھ سوچا پھر کہنے لگے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا سید الساجدین آپ نے صبح کس آلم میں کی آپ نے فرمایا پالنے والے کی قسم ہم نے بنی امیہ کے ظلم میں صبح کی ابا جان یہ کہہ کر افسردہ ہو گئے کہنے لگے بیٹے تب سے اب تک وہی صبح چل رہی ہے چپ ہو گئے پھر بولے اور ظہور تک چلے گی پھر چپ ہو گئے اور لمحہ بھر بات خود ہی کہنے لگے جبھی تو حضرت رابیہ بسری نے ایسا جواب دیا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں آ کر کیا کیا فرمایا افسوس ہاں اس نیک بیوی نے تو افسوس کرنے کا حق ادا کیا کہ ہر وقت گریا کرتی رہتی تھی ہم نے کیا حق ادا کیا بس چند ٹھنڈی آہیں بھری اور چپ ہو رہے شاید ہمارے حصے میں اتنا ہی افسوس آیا تھا آگے جو زندہ رہے گا وہ اپنا حق ادا کرے گا ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کاغذات کریدنے لگے یہ لو یہ درد کلنج کا نسخہ ہے حکیم نابینا کا لکھا ہوا ایک پڑیا تمہارے سو انجیکشنوں پر بھاری ہے احتیاط سے رکھو اور وہ خستہ حال پرچی اسے دے کر پھر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگے بغچے کے اندر کے خانے سے ایک سجدہ گاہ ایک تسبیح نکلی ذاکر کی ماں یہ تم رکھ لو سجدہ گاہ خا شفا کی ہے اور تسبیح خاک کے کربلا کی ہے دونوں چیزوں کو آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور امی جان کے حوالے کر دیا بغچے کے کہیں بہت اندر سے کاغذوں کے نیچے سے چابیوں کا ایک گچھا برامد کیا اسے غور سے دیکھا بولے تم اس روز حویلی کی چابیوں کو یاد کر رہی تھی. مل گئی امی کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا سچ چابیوں کے گچھے کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا اجی تمہیں یقین نہیں آئے گا اس روز جب تم نے کہا کہ خبر نہیں کہاں رکھی ہیں تو میرا دل دھک سے رہ گیا لگتا تھا کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو رک کر بولی اجی زنگ تو نہیں لگا ہے ابا جان نے ایک مرتبہ پھر چابیوں کا جائزہ لیا نہیں ہم نے تو انہیں زنگ لگنے نہیں دیا آگے ذاکر میاں جانے پھر اس سے مخاطب ہوئے بیٹے کہ اس گھر کی چابیاں ہیں جس پر اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور حق پہلے بھی کہاں تھا دنیا جیسا کہ جناب امیر نے فرمایا مہمان خانہ ہے ہم اور ہماری آرزوئیں اس میں مہمان ہیں مہمانوں کا حق نہیں ہوا کرتا زمین جتنا مہمانوں کو نواز دے اس کا احسان ہے اور زمین کے ہم پہ بہت احسانات ہیں یہ چابیاں امانت ہیں اس امانت کی حفاظت کرنا اور چھوڑی ہوئی زمین کے احسانوں کو یاد رکھنا کہ یہی تمہاری سب سے بڑی سعادت مندی ہوگی یہ کہتے کہتے ایک دم سے سانس اکھڑ گیا کی کیفیت کے ساتھ آنکھیں بند کی اور سینے پہ ہاتھ رکھا امی گھبرا کر کھڑی ہو گئی ارے یہ کیا ہو گیا سہارا دے کر لٹایا بیٹے ڈاکٹر کو بلاؤ ابا جان نے آنکھیں کھولی اشارے سے منع کیا آہستہ سے بست دقت کہا جناب امیر تشریف لائے ہیں وہ جیسے سکتے میں آ گیا ہو بت بنا دیکھتا رہا ابا جان نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولی اس کی طرف دیکھا آہستہ سے جیسے سرگوشی میں کہہ رہے ہوں بیٹے صبح ہو رہی ہے درود پڑھو ساتھی ہچکی لی کہ سر تکیے پر ڈھلک گیا امی کہاں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہاں ایک دم سے ساکت ہو گئی پھر انہوں نے بہت آہستہ سے چادر سے تھنڈے جسم کو ڈھانپا ساتھ ہی زمین پہ ڈھیر ہو گئی اور پٹی پہ سر ٹکا کے سسکیاں لینے لگی کاکے تیرا باپ طیب آدمی تھا افضال نے اسے گلے لگاتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اس کی داڑھی نکل ہے بالکل بچہ تھا ایک دم سے معصوم واقعی بہت نیک اور شریف آدمی تھے عرفان جو دیر سے چپ بیٹھا تھا متانت سے بولا افضال نے عرفان کو غور سے دیکھا شکر ہے تو نے میری تائید کی دنیا میں کم از کم ایک آدمی کے بارے میں تو تیری رائے اچھی ہے پھر خاموشی چھا گئی پھر افضال کو سوچتے ہوئے بولا ذاکر میری نانی تھی نا جو جب سے آئی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ کا باڑھ اتر گئی ہوگی گھر چل ہاں ہاں کیا ہوا انہیں وہ مر گئی اچھا بہت افسوس ہوا مگر کیسے بس جیسے تیرا باپ مر گیا اس میں کیسے اور کیوں نہیں ہوتا بس آدمی مر جاتا ہے ٹھیک کہتے ہو ایک دن بہت لجاجت سے اس نے مجھ سے کہا کہ کاب تو باڑھ اتر گئی ہوگی مجھے تو گھر لے چل میں نے کہا کہ میری نانی باڑ ادھر اتر گئی مگر اس طرف چڑھ گئی ہے. اس نے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا بس ایک لفظ کہا اچھا اور مر گئی پتر رات مولانا صاحب خواب میں آئے تھے کچھ پریشان تھے مجھے فکر ہوئی کہ کیا بات ہے صبح ہی قبرستان گیا قبر پر فاتحہ پڑی قبر بیٹھ گئی ہے اس کا بندوبست کرو جی بہت اچھا میں نے گورکن سے کہا ہے کہ چالیس دن تک روز شام کو چراغ جلنا ہے موم بتیوں کا ایک پیکٹ بھی دے آیا ہوں ذرا تم بھی تاکید کرنا جی بہت اچھا مولانا صاحب جنتی آدمی تھے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا مجھے ان سے بڑی ڈھارس تھی کرامت کی جدائی میں دل بے چین ہوتا تھا تو ان کے پاس آ جاتا تھا ایسی روایتیں حدیثیں سناتے تھے کہ دل کو قرار آ جاتا تھا خواجہ صاحب سلامت تو آ گیا ہے اس بد دے تخم کو کس نے بلایا تھا جس کا انتظار ہے وہ آتا نہیں جس کے جانے پہ خدا کا شکر ادا کیا تھا وہ پھر آ کے سینے پہ مونگ دلنے لگا اتر اس کے وہی لچھن ہے مگر میں نے تو سنا ہے وہ اب نماز پڑھنے لگا ہے. ہاں پتر فاجر صاحب نے ٹھنڈا سانس بھرا پہلے وہ ہمیں سوشلزم سکھاتا تھا اب اسلام پڑھا رہا ہے اپنی ماں کو آج اسلام پہ لیکچر دے رہا تھا وہ بولنے لگی تھی میں نے اسے روکا کہ نصیب والی اس ویلے تیرا پتر نشے میں ہے جب ہوش میں آ جاوے اس وقت اس سے بات کیجو بولی وہ ہوش میں کب ہوتا ہے میں نے کہا کہ نیک بخت ہوش میں اس ویلے ہے کون لوگوں نے آدھا ملک کھو دیا اور ہوش میں نہیں آئے اس تو ایک بھائی ہی کھویا ہے پتر میں ٹھیک کہا جی آپ نے درست فرمایا پتر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے خواجہ صاحب کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا کیا ہوا جو ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو آگے کیا ہوگا یہ پتا نہیں لوگوں پہ خون سوار ہے پتا نہیں کیا کریں گے سنا ہے کہ گھروں پہ نشان لگنے شروع ہو گئے ہیں نشان کیسے نشان پتر تو کس دنیا میں رہتا ہے لڑائی کی تیاریاں ہیں دونوں طرف اتنا گولہ بارود جمع ہے کہ بس فیتا لگنے کی دیر ہے یہ شہر ایسا بھڑکے گا جیسے سوکھا ایندھن دیا سلائی لگنے پہ بھڑکتا ہے اللہ رحم ہی کرے پھر سڑک کر قریب آیا اور سرگوشی کے لہجے میں کہا پتر ایک بات بتا جی ویسے تو پاکستان پہ بلوں کا سایہ ہے پر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے پاکستان پہ کوئی آش تو نہیں آئے گی وہ اس سوال پہ بوکھلا سا گیا خواجہ صاحب نے اس کی پریشانی دیکھی بولے کا یہی سوال میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا ہر سوال کا جواب وہ آیت حدیث سے دیتے تھے اس سوال پہ چپ ہو گئے ایسے چپ ہوئے کہ پھر ہمیشہ ہی کے لیے چپ ہو گئے تعزیتی خطوط کے بیچ ہندوستان سے آیا ہوا ایک خط ارے یہ تو سوریندر کا خط ہے اس نے اجلس سے لفافہ چاک کیا یار ذاکر میں نے اگر تمہارے پتروں کا جواب نہیں دیا تو اس کا کارن یہ ہے کہ میں دیس میں نہیں تھا لمبے سمے سے یورپ کے دیسوں میں گھوم پھر رہا تھا لوٹ کے آیا تو تمہارے پتر ملے تمہاری ماتا صابرا کی فیملی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین گی مگر سابرا کو بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں مل سکی میں نے اس سے تمہارے پتروں کا ذکر کیا بولی کچھ نہیں رو پڑی میں چکرا گیا ان دنوں میں جب بھی ڈھاکا سے بری بری خبریں آ رہی تھیں میں نے اسے ہمیشہ شانت پایا مگر آج وہ رو پڑی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا مگر میں اسے دیکھ کے دکھی ہوا متر ایک بات کہوں برا مت ماننا تم ظالم آدمی ہو یا شاید پاکستان جا کر ہو گئے ہو نئی دلی تمہارا سریندر رو پڑی وہ سوچ میں پڑ گیا ماں اور بہن کی یاد آنے پر رو پڑنا عجیب بات تو نہیں ہے اور بالخصوص ایسی حالت میں کہ ان کا آتا پتا ہی نہیں ہے زندہ ہیں یا مر گئی یہ اسے بہت معقول نظر آئی مگر فورن ہی اسے بے چینی سی ہونے لگی جیسے یہ توجیہ ناکافی ہو میرے خطوں کا سن کر رو پڑی کیوں میں ظالم وہ کیسے باہر دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دیکھا افضال کھڑا تھا دوست بے وقت آنے کے لیے مجھے معاف کرو کمال ہے تم بھی وقت اور بے وقت کے قائل ہو گئے میں تو نہیں ہوں میرے لیے سب وقت ایک ہیں مگر تیرے تو اوقات ہیں مجبوری ہے بندگی بےچاری میں اوقات کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ رکھنا پڑتا ہے خیر چھوڑو اس ذکر کو پوچھنا چاہتے ہو میں اس وقت کیوں آیا یار اکیلے میں مجھے خفقان ہونے لگا تو میں نکل کھڑا ہوا آج میں ڈرا ہوا بہت ہوں ڈرے ہوئے کیوں یار مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں آوازیں کیسی آوازیں یہی تو میری سمجھ میں آتا اچانک میں ڈرا کہ میں گھبرا کر آئینے کے پاس گیا اور اپنی صورت دیکھی کہ افضال اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا تمہیں تو دوسرے مکرو نظر آتے ہیں یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو مکرو سمجھتے سمجھتے بس کسی صبح اسے پتہ چلتا ہے کہ خود اس کی شکل بدل گئی ہے مجھے کل پرسوں سے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں بھی کہیں میری شکل اچھا بکواس بند کرو یہ پلنگ ہے اس پہ لیٹو اور سو جاؤ ہاں یار وہ فوراً ہی پلنگ پہ جا لیٹا میں سونا چاہتا ہوں یہ کہتے کہتے ارد گرد دیکھا تعجب سے بولا یار تیرا کمرہ مجھے غار لگتا ہے رکا سوچا آہستہ سے کہا ٹھیک ہے میں بھی بہت جاگا ہوا ہوں سال تک سو گا اور آنکھیں اس کی مونتی چلی گئیں آوازیں کیسی آوازیں وہ بڑبڑایا افضال کے تو کان بچتے ہیں چپ ہو گیا مگر اندر ہی اندر بول رہا تھا یہ شخص میں زندہ ہے روز ایک نیا وہم یہ شخص ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ہے اور اپنی نانی کے ساتھ اپنے اسی پرانے قصبے کی فضا میں سانس لے رہا ہے جہاں ایسے ہی درخت ہوں گے جیسے ہمارے روپ نگر میں تھے روپ نگر وہاں درخت ہی ایسے تھے جنہیں دیکھ کر ایسے وہم خام خواہ پیدا ہوتے تھے اور وہ تصویر تصور میں روپ نگر میں جا پہنچا ٹیکا ٹیک دوپہری کالے مندر سے گزر کربلا کر, کی طرف سے ہو کر وہ قلعے کے پاس پہنچے پھر اور آگے چلے چلتے چلے گئے راون بن میں جا پہنچے چلتے چلتے ٹھٹکے دور فاصلے پر بڑھ کا پیڑ دکھائی دے رہا تھا راون بن کے بیچ کھڑا ہوا اکلوتا پیڑ جیسے راون کھڑا ہو پیڑ میں جیسے انہیں کچھ دکھائی دے رہا ہو پھر حبیب ڈری ہوئی آواز میں بولا یار یہ آواز کیسی تھی آواز بندو نے حیرت سے حبیب کی طرف دیکھا ابھی جو آئی تھی ذاکر تجھے سنائی دی تھی? نہیں سنو حبیب نے ایسے کہا جیسے وہ پھر آواز سن رہا ہو. تینوں کے کان کھڑے ہو گئے چلچلاتی دھوپ میں گم سم کان لگائے کسی دور کی انجانی بھید بھری آواز پر اسے خود کچھ سنائی نہیں دیا مگر حبیب اور بندو کے چہروں پر پھیلتی حیرت کی لو بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی آواز سنی ہے اور انہیں دیکھ کر وہ بھی حیرت اور دہشت کے اثر میں آ گیا بھاگو ابیب نے ایسے کہا جیسے آواز چل کر ان کے قریب آ رہی ہو اور دبوچ لینا چاہتی ہو اور وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگ کھڑا ہوا بھاگتا چلا گیا بھاگتا رہا راون بن سے واپسی کالے کوسوں کا سفر بن گئی آواز جیسے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہو اور بستی اپنا گھر میلوں دور ہو ابھی تو کالا مندر بھی دکھائی نہیں دیا تھا دکھائی دیا تو اس طرح کے جیسے افق کے اس پار ہو ابیب اور بندو آگے نکل گئے تھے وہ اکیلا پیچھے رہ گیا تھا اور دوڑے جا رہا تھا. جیسے زمانہ گزر گیا ہو اور دوڑے جا رہا ہو کب تک دوڑتا رہوں گا میرا سانس پھولنے لگا ہے اور ٹانگیں تھک چکی ہیں تھکی ٹانگوں اور پھولتے سانس کے ساتھ میں اس نرجن بن میں اکیلا دوڑ رہا ہوں مگر کب تک گھر کتنی دور ہے دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا دوڑتے دوڑتے اس کی ٹیلے پر نظر گئی آدمی یہ آدمی ہے اس کے جسم میں راشہ دوڑ گیا اور پاؤں سو سو من کے ہو گئے یہ آدمی ہے افضال کے ایک اونچے کراٹے نے بیٹھے بیٹھے جمائی لی اور بڑبڑایا پھر سوچ میں ڈوب گیا افضال نے ٹھیک کہا ہاں واقعی یہ وقت لمبی نیند لینے کا ہے آدمی سب سے الگ کسی غار میں جا کر سو رہے سوتا رہے سو سال تک جب اور غار سے باہر نکل کر دیکھے تو پتا چلے کہ زمانہ بدل چکا ہے اور وہ نہیں بدلا ہے اچھا ہے اس سے اچھا ہے کہ روز صبح اٹھ کر اس اندیشے کے ساتھ آئینہ دیکھے کہ اس کی صورت تو نہیں بدل گئی ہے اور دن بھر یہ وسوسہ ستاتا رہے کہ شاید وہ بدل رہا ہے ارد گرد لوگوں کو بدلتے دیکھ کر ایسے ہی وسوسے پیدا ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا اور پھر آدمی بدل جاتا ہے کیسے کیسے وہ بدلتے چلے گئے وہ جن میں سے ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ دوسرے بدل رہے ہیں اس کی شکل جوں کی تو ہے ہر ایک نے ہر دوسرے کو دیکھا اور ششدر رہ گیا عزیز تجھے کیا ہو گیا مجھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے کچھ ہو گیا ہے عزیز مجھے کچھ نہیں ہوا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری شکل ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ الجتا چلا گیا ایک نے دوسرے کو بھمبوڑا دوسرے نے تیسرے کو بھمبوڑا سب ایک دوسرے کو بھبوڑ رہے تھے اور مجروح اور مس ہوتے چلے جا رہے تھے میں ڈرا کہ مبادہ میں بھی میں نکل کھڑا ہوا مجھے اپنے غار میں جا کر سو جانا چاہیے سوتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ زمانہ بدل جائے میں جنگل میں ہوں جنگل گھنا ہوتا چلا جا رہا ہے کتنا گھنا کتنا گہرا اور یہ نگری نہ شانتی کے شبد نہ شردا کی ورشا بانسری کی مدر تان ٹوٹ چکی تھی بھکتی رس کہیں نہیں تھا جلستھل اتل پتھل نر ناری ویاکل جنتا گھروں سے نکلی ہوئی جیسے کوئی بوچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے سداچاروں پہ انیا ہو رہا تھا ساوتری ایسی استریوں کی ساڑیاں لے تھیں سندور سے رکشا کہاں ہے ایک جٹا گرجا بولا مورکھ اس نگری کا رکشک, رکشک جگ نسارن ہار تھا پر اس نے یہاں سے ڈیرا اٹھایا اور جنگل میں جا براجا کارن کارن مت پوچھ دیکھ لے اور جان لے اور ایسا ہوا کہ گھوڑے اس کی باگے توڑا کے ते हुए बन में निकल गए ये देख वो निराश हुआ रथ से उतर के बांसुरी को घोड़े पे रख के तोड़ा घड़े को फोड़ा और बंधु को ढूंढता ढूंढता बनों में निकल गया यह बिपता सुन में उस नगरी से निकला चलते चलते एक बन आया निर्जन बन अथा सन्नाटा देखा के एक वृक्ष तले उसका बंधु अंग मले मृग छाल पे बैठा है जटाएं उलझी हुई आंखें मूंदी हुई मुंह खुला हुआ के भीतर से उसके एक सफेद सांप ने सर निकाला ساگر میں اترتا جا رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ دوم اس سانپ کی اس کے مو سے نکل آئی ہے اور دم اس یعنی کا نکل چکا ہے یہ دیکھ میں نے اچرچ کیا کہ ہے رام اس میں کیا بھی ہے اسی چنتا میں الٹے پاؤں پھرا कि जाकर बताऊं द्वारका बासियों, तुम यहां पे कट मर रहे हो वहां पे सांप सागर में उतर गया पर मेरे पहुंचने से पहले सागर की लहरें वहां पे पहुंच चुकी थी वो नगरी के इस भू सागर में शांति का द्वीप थी अब सागर की उमन घमंड लहरों में बुलबुलें समान दिखाई पड़ती थी सोभीष्म ने कुरुक्षेत्र के बीच प्राण छोड़ते समय युधिष्ठर से कहा कि हे युधिस्तर पहले पानी था कि पानी ही से सब कुछ बना है और जाना मैने के अंत में भी पानी ही है اد پانی انت پانی اوم شانتی شانتی شانتی اس نے جھلجری لی اور سوتے ہوئے ساتھی کو دیکھا جو جانو جنم جنم سے سو رہا تھا دنیا سے بے خبر لمبے اونچے خراٹوں کے ساتھ باہر غار سے جھانکا اور فوراً سر اندر کر لیا کہ باہر بہت اندھیرا تھا اور آندھی بھی چلنے لگی تھی بڑھ بڑبڑایا ابھی تو بہت رات باقی ہے فتنے کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے سوتے ہوئے ساتھی کو دیکھا کس آرام سے سو رہا ہے جبکہ باہر آندھی چل رہی ہے اور کب سے سو رہا ہے حالانکہ اس نے صرف سات سو برس تک سونے کی نیت کی تھی مگر اب اس کے پپوٹے بھی بھاری ہونے لگے تھے. لمبی جمعی لیتے ہوئے بڑ بڑ آیا. اب سونا چاہیے بیٹے یہ چابیوں کا گچھا اسی طرح پڑا ہے اس نے چابیوں کا گچھا میز پہ پڑا دیکھا اور شرمندہ ہوا ابا جان نے آخری وقت میں کس احتیاط سے یہ گچھا اس کے سپرد کیا تھا امی آج ضرور اسے اندر رکھ گا ہاں بیٹے یہ باپ دادا کی امانت ہے اسے حفاظت سے رکھنا ہے امی جان کہتے کہتے کمرے سے نکل گئیں، آخر گھر میں اور بھی کام تو تھے باپ دادا کی امانت وہ بڑبڑایا بیٹے یہ اس گھر کی چابیاں ہیں جس پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس گھر کی اور اس زمین کی روپ نگر کی چابیاں چابیاں یہاں میرے پاس ہیں اور وہاں ایک پورا زمانہ بند ہے گزرا زمانہ مگر زمانہ گزرتا کہاں ہے گزر جاتا ہے پر نہیں گزرتا آس پاس منلاتا رہتا ہے اور گھر کبھی خالی نہیں رہتے مکین چلے جاتے ہیں تو زمانہ ان میں بسا نظر آتا ہے روپ نگر کے کتنے خالی پرانے مکان اس کے تصور میں پھر گئے وہ بیری والا گھر وہ جو مسجد والی گلی میں تھا اور جس کے صدر دروازے میں بڑا سا تالا پڑا تھا پتا نہیں اس گھر میں کون لوگ رہتے تھے اور کب تالا لگا کر چلے گئے اب تو ایک زمانے سے اس میں تالا پڑا ہوا تھا جس پر زنگ لگ گیا تھا اور اندر کئی کوٹریوں کی چھتیں گر پڑی تھیں بس دیواریں کھڑی رہ گئی تھی اور جب ایک دوپہر کو وہ ایک پتنگ کا پیچھا کرتے کرتے اس کی دیوار پہ چڑھا تھا تو اندر اس نے دیکھا جیسے بالکل جنگل ہو کتنی لمبی لمبی گھاس کھڑی اور پہیا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ آم کا چھوٹا سا پیڑ نظر آتا تھا خالی مکان خالی پڑے پڑے کس طرح جنگل بن جاتے ہیں اور زمانہ زمانہ بھی اندر بند رہ رہے کر جنگل بن جاتا ہے میرا حافظہ میرا دشمن میرا دوست مجھے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتا ہے پلنگ ہے لچکدار سجن آئیوں کے جائیو رتیا ہے مزے دار سجن آئیوں کے جائیو مہ برسے چلے جا رہا ہے کہاں کہاں سے کس کس گھر سے مے برستی رات میں ڈھولک کی آواز آتی چلی جا رہی ہے ذاکر ہمارے لئے بھی قبر بنا دے میں کیوں بناؤں خود بنا لے سابرا خود وہ گیلی مٹی کھرچ کر اپنے گورے پیر پہ جماتی ہے اور پیر جب اس کے اندر سے نکالتی ہے تو تودا اپنی ککھل کے ساتھ قائم رہتا ہے ذاکر میری قبر تیری قبر سے اچھی ہے اجی ہاں اپنا پاؤں اس میں ڈال کے دیکھ لے خنک کتنی کتنی خنکر بیٹے ارے کچھ سنا تندور والی کے پوت کے گولی لگ گئی گولی لگ گئی کیسے اس نے چونک کر امی کو دیکھا جو سخت گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ارے محلے میں تو حشر اٹھا ہوا ہے غریب کا ایک ہی پوت تھا کس نے ماری کس نے کوئی ایک ہو تو کسی کا نام لے محلے والے کہہ رہے ہیں کہ مال روڈ پر گولیوں کا مین برس رہا ہے ارے لوگوں کے سر پہ تو خون سوار ہے جنون ہو رہے ہیں بھلا بتاؤ کہ تندور والی کے پوت نے ان کا کیا بگاڑا تھا گولوں کا مہ وہ بڑھ بڑبڑایا باہر گولیوں کا مہ برس رہا تھا اور اندر وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا جنگل پھر جنگل اور پھر جنگل وہ بڑھتا جا رہا تھا اور جنگل گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے یہ میں کون سے جنگل میں ہوں کتنا گھنا کتنا گہرا اور یہ نگر ارے ذاکر ارے کچھ سنا آگ لگ گئی امی نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے دہشت بھری آواز میں کہا آگ اس نے جنگلوں سے واپس آتے ہوئے امی کو دیکھا کہاں آگ لگ گئی وہ ہے نہیں گھوڑوں والوں کی کوٹھی میں ان ناس پیٹوں کا دفتر وہ کون سی پارٹی ہے میری یاد پہ تو پتھر پڑ گئے اور آرٹیوں پارٹیوں کے نام تو بالکل یاد نہیں رہے ٹھیک ہے ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں محلے والیوں نے تو مجھے بولا دیا کہتی ہیں باہر نکل کے دیکھو کیا ہو رہا ہے امی باہر کچھ نہیں ہو رہا آپ اطمینان سے بیٹھیں بیٹے یہی تو میں تم سے کہنے آئی تھی باہر کچھ ہوا کرے ہمیں کیا میں تجھے آج باہر نہیں نکلنے دوں گی امی نے کہا اور فورن واپس ہو گئی بالکل ٹھیک باہر کچھ ہوا کرے وہ بڑبڑایا باہر کچھ نہیں ہو رہا سب کچھ میرے اندر ہو رہا ہے وہ سب جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے کہ صدر دروازے میں پڑا تالا کھل چکا ہے چھوٹی بذری سنسان ویران ہے قدموں کی آہٹ صرف اس وقت سنی جاتی ہے جب کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے سناٹا جو زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کیا روپ نگر آدمیوں سے خالی ہو جائے گا بیٹے ناصر علی دانیور سے آئی ہوئی بیلی تم نے واپس کرا دی اچھا کیا مگر تمہیں پتا ہے کہ صبح سے اب تک کتنے گھر خالی ہو چکے ہیں اور کتنے جنازے نکل چکے ہیں اور جب املی والی حویلی میں آگ لگی تھی اور روپ نگر کے سارے سکے اپنی مشکیں لے لے کر آ گئے تھے مگر پانی میں مٹی کے تیل کی تاثیر تھی کہ مشک کنڈیلے جانے کے بعد آگ کی لپٹیں اور تیز ہو جاتی تھی چیگوئیاں کرتے لوگوں کو حکیم بندے علی نے غصے سے دیکھا میں کہتا ہوں کہ کسی باہر والے کو کیا پڑی تھی کہ آ کر آگ لگاتا پھر کس نے لگائی ہے لوگوں میرا منہ مت کھلواؤ جائیداد کے جھگڑے نے اس خاندان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے ذاکر مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں سے چلیں سبو تو بہت ڈر پوک ہے ابھی چلتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے چلے یہاں سے دھماکہ گرتی ہوئی چھت کی کڑیاں ایسے جل رہی تھیں جیسے بند کی لکڑی جلتی ہے آگ بجانے والا انجن آ گیا ہے آگ بجانے والے انجن اس نے جنگلوں سے واپس آتے ہوئے کسی قدر چونک کر پوچھا ارے اگر تھوڑی دیر انجن اور نہ آتا تو آس پاس کے گھر بھی لپیٹ میں آ جاتے اور ہمارا گھر بھی کون سا الگ تھلگ ہے یہ کہتے کہتے الٹے پاؤں واپس ہو نہیں. جیسے بس اتنی خبر دینے ہی آئی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر رکی ذاکر تمہارے لیے چائے بناؤں چائے اس نے چوک کر امی کو دیکھا نہیں امی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا امی نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا اے ہے میرے آتے ہی اٹھڑا ہوا بس میں چل رہا ہوں کیا کہا امی تقریباً چیخ پڑی تیری مت ماری گئی ہے آج کوئی نکلنے کا دن ہے امی خواجہ صاحب نے بہت تاکید کی تھی ابا جان کی قبر بیٹھ گئی ہے قبرستان جا کر کچھ اس کا بندوبست کروں امی یہ سن کر ڈھیلی پڑ گئی. مگر پھر بولی بیٹے یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے کل امی آپ کو کل پہ بہت اعتبار ہے اس نے ماں کو گھور کے دیکھا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن آج کے دن سے بھی زیادہ خراب چڑھے امی بالکل ہی ڈھے گئی کوئی جواب بن ہی نہ پڑا اور وہ تیزی سے جوتا پہن بال درست کر باہر نکل گیا دروازے پر ہی خواجہ صاحب سے مٹ بھڑ ہو گئی میں تو تمہارے پاس آ رہا تھا تم کہاں جا رہے ہو آپ نے کل کہا نہیں تھا قبرستان جا رہا ہوں مگر خواجہ صاحب متضبزب لہجے میں بولے کیسے جاؤ گے ادھر تو بہت گڑبڑ ہے نہیں چلا جاؤں گا خواجہ صاحب رکے پھر بولے ہماری مانو تو آج مت جاؤ کل چلے جاتے اچھا میں تو امی کو خوش فہم سمجھ رہا تھا خواجہ صاحب آپ بھی اس گمان میں ہیں کہ کل اچھا چڑھے گا خواجہ صاحب سٹ پٹا کر چپ ہو گئے پھر تھم کر شفقت بھرے لہجے میں بولے بیٹے پتا نہیں تمہیں یہ بات کیسی لگتی ہے مولانا صاحب کے اٹھ جانے کے بعد میں شاید تم پر کچھ روک ٹوک کرنے لگا ہوں یا شاید کرامت کی جگہ میں اب تمہیں خواجہ صاحب کی آواز تھوڑی بھررا گئی فکرہ پورا کرنے سے پہلے ہی چپ ہو گئے اس نے خواجہ صاحب کو دلاسا دینے کی کوشش کی آپ تو مایوس ہونا جانتے ہی نہیں تھے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جہاں اتنا انتظار کیا ہے اور تھوڑے دن انتظار کیجئے کیا خبر کے ہاں اور کیا برسوں بعد بھی لوگ آتے دیکھے ہیں. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جو کہاں کہاں کے دھکے کھاتے انہی دنوں یہاں پہنچے ہیں پتر فاجا صاحب نے مایوسانہ لہجے میں کہا آنے کا ویلا گزر گیا اور اب کوئی یہاں پہ آئے گا بھی تو کیا لے گا دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب اچھے رہے کہ آرام سے چلے گئے رکے سوچا پھر بولے جا اتر تجھے نہیں روکتا مولانا صاحب پریشان تھے پر جب واپس آ جائے تو مجھے بتا جانا کہ اطمینان ہو جائے اس پتلی سڑک سے گزرتے گزرتے وہ ٹھٹکا امی ٹھیک کہتی تھی اسے اس وقت یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ آگ پھیل بھی سکتی ہے اور جہاں لگی تھی وہ جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے آس پاس کے کتنے ہی گھر شولوں کی زد میں آ کر کالے پڑ گئے تھے فائر بریگیڈ آیا کھڑا تھا اس کا لمبا موٹا پائپ سڑک سے گزر کر اس جلی پھونکی عمارت کے اندر چلا گیا تھا جو اپنی چھت سے محروم ہو کر کالے ملبے سے بھر گئی تھی دور نزدیک لوگ اکٹھے تھے اور تک رہے تھے جلی ہوئی عمارت کو پیتل کے خود فائر بریگیڈ والوں کو وہ نظیرہ کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوا جو جو بند پڑی تھی سڑک پر آیا جو دور سے خالی نظر آ رہی تھی خالی اور خاموش بیچ سڑک پر چڑیوں کا ایک قافلہ اترا ہوا تھا کہ قدموں کی آہٹ پر چونک کر کچھ تعجب سے اسے دیکھا اور بھررا کھا کر اڑ گیا آگے تھوڑے فاصلے پر ایک چیل بیچ سڑک میں پر پھیلائے ٹہل رہی تھی قدموں کی چاپ پر ٹھٹکی گول گول متحیر دیدوں سے اسے دیکھا اور چونچ میں ایک چیچڑا دبا کر اڑ گئی پھر دور تک سڑک بالکل خالی اس سناٹے میں اسے اپنے قدموں کی چاپ کتنی اونچی محسوس ہو رہی تھی اور کانوں پر کتنی بار بنے ہوئی تھی آگے بند بازار کے بیچ دور تک اینٹیں بکھری ہوئی تھی کاروں کے شیشے موٹر کا ایک ٹائر جو آدھا جل کر بج گیا تھا اس کے قدم کے تیز تیز اٹھ رہے تھے کچھ رکنے لگے کچھ تامل یہاں کچھ ہوا ہے اور یہ دھیان میں لاتے ہوئے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا اسے اچانک لگا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی دکانیں سب بند تھیں مگر ان کے کنارے کنارے پولیس کے سپاہی قطار قطار در کھڑے تھے صرف ان کی نظریں حرکت میں تھیں کہ آتوں جاتوں کا تعاقب کر رہی تھی مگر آتے جاتے کون تھے اس وقت تو وہ اکیلا ہی چل رہا تھا آگے رستہ ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا خاموشی کے منتقے سے نکل کر وہ شور کے منتقے میں داخل ہو چکا تھا کہیں قریب ہی ناروں کا شور سنائی دے رہا تھا اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا کیا کہیں آگ لگی ہے نہیں میرے خیال میں کسی نے ٹائر جلایا ہے مگر خیر مجھے کیا مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے قبرستان کا خط میں ظالم بکواس کرتا ہے مگر اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکا۔ بغل کی سڑک سے ایک سیلاب امدا چلا آ رہا تھا دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو ہجوم کے بیچ پایا تنے ہوئے چہرے آنکھوں میں خون اترا ہوا گردنوں کی رگیں پھول ہوئی لبوں پر نارے اور گالیاں کون لوگ ہیں یہ سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ دیر بعد اجنبی چہروں کے سیلاب سے ایک آشنا صورت उभरी اور اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم بھی جلوس کے ساتھ ہو؟ نہیں۔ پھر تم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا۔ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ والد کی قبر پر۔ وہ بھی قبرستان ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ قبرستان کی طرف؟ وہ کیوں؟ قبرستان کے قریب جو لال بلڈنگ ہے وہاں مورچہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس پہ हल्ला بولیں گے۔ یہ تو بہت مشکل پڑی ہے۔ کیا کیا جائے؟ ضروری ہے کہ اسی راستے سے جاؤ۔ کسی راستے سے چلے جاؤ یہاں سے اگر تم چرچ والی سڑک پہ جاؤ تو وہاں سے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے قبرستان تک پہنچ سکتے ہو ہاں یہی ہو سکتا ہے ارد گرد ہجوم اس قدر تھا کہ وہ بالکل پھنسا ہوا تھا ایسے چل رہا تھا جیسے سیلاب میں تن کا بہتا چلا جاتا ہے اس نے بے کے ساتھ ارد گرد کے چہروں کو دیکھا لگا کہ کھنچ کر لمبے ہو گئے ہیں پھر چپٹے ہونے لگے کھیچی گردنے چپٹے چہرے مو سرخ اور بدن جیسے پورے بدن پر بال کھڑے ہوں وہ ڈرا کہیں گردنے کھنچتی کھینچتی اور چہرے چپٹے ہوتے ہوتے ان کی صورتیں بالکل ہی نہ بدل جائیں یا صورت سے بے صورت ہو جائیں۔ کیا میں ان میں سے ہوں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا نہیں پھر مجھے اعلان کر دینا چاہیے اعلان اس ہجوم میں سنے گا کون کان پڑی آواز تو سنائی نہیں دے رہی کم از کم مجھے ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے وہ قبرستان اپنے رستے سے جائیں میں اپنے رستے سے مجھے اس ہجوم سے جلدی نکل جانا چاہیے مبادہ میں بھی میری بھی گردن لمبی اور چہرہ چپٹا ہوتا چلا جائے اور گلے کی رگیں پھول جائیں اور میری صورت دفتن ایک شور اٹھا گولی چلنی شروع ہو گئی تھی بھگدڑ نارے گالیاں برستی ہوئی ایٹیں چلتی ہوئی گولیاں ایک ٹرک تیزی سے اس کے برابر سے گزرا جس پر کھڑے ہوئے کھچی ہوئی گردنوں اور لمبے چپٹے ہوئے چہرے والے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پستول تھے کہ روخ ان کا سامنے نظر آتی ہوئی لال کی طرف تھا سے مسلح تھے کولیوں کا مہ برسنے لگا بھگ دیخو پکار غیر انسانی چیخوں کا ایک طوفان وہ طوفانی لہروں پر بہتا ایک دن کا جانے کیسے اور کتنی دیر بعد کسی قدر آسان درست ہونے پر اس نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے دروازے پر گرا پڑا ہے مجھے اندر چلنا چاہیے کہ قبروں کے بیچ اس رست سے محفوظ ہو جاؤں گا گرتا پڑتا اندر داخل ہو گیا اور قبروں کے درمیان بھٹکتا پھرا. رکا. یہ ہے کی قبر. وہ قبر کے کنارے بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اوسان بجا ہوں تو فاتحہ پڑھی جائے ابھی تو اس کی یہ حالت تھی کہ سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا اور بدن کاپ رہا تھا گولیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی ناروں کا شور بھی مگر اب نعرے کہاں تھے اب وہ غیر انسانی وحشیانہ چیخوں کا ایک ریلا تھا اور یہ دھواں کیسا ہے اس نے چونک کر سامنے عمارتوں سے اوپر فضا میں نظر دوڑائی جہاں دھوئیں کے کالے اور بھورے بادل سے امڑ رہے تھے اور پھر ایک کالی سی موٹی سی لکیر بن کر بلندی کی طرف جا رہے تھے آگ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بڑبڑایا اب دھواں قبرستان کی طرف آ رہا تھا اور پھر جیسے پورا قبرستان دھویں سے بھر گیا ہو قبروں کے بیچ بیٹھا ہوا وہ دھویں کے بیچ آ گیا تھا سانس سے بڑھ کر اس کے حوص دھوئیں کی زد میں تھے اس کے تصور میں پورا شہر جل رہا تھا ان کی دمیں مشالیں بنی ہوئی تھی اور جھاڑو کی طرح شہر میں پھر رہی تھیں دھڑ دھڑ جلتا شہر کتنا کچھ جل چکا کتنا کچھ جل رہا ہے عمارتیں کتنی ڈھہ گئیں کتنی ڈھہ پڑنے کو ہیں اس نے رینگ رینگ کر ملبے کے تلے سے نکلنے کی کوشش کی اسے لگا کہ وہ اکٹھا نہیں ہے یہ میں ہوں یا میرا ملبہ کیا عمارت غموں ڈھائی میں بکھر گیا ہوں मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बिखर चुका है वक्त भी इस एक वक्त के बतन में इतने वक्त थे मैं टूट फूट कर किन किन वक्तों में भटकता फिर रहा हूँ नगर जल चुका परंतु मैं उसी प्रकार सुलग रहा हूँ हम अपनी सुलगती पोंचों को कहा ले जाए पुत्र इन्हें मुंह में रख लो रख लिया हमारी पोचे हमारे दांतों तले जीव और तालू के बीच ठंडी पड़ चुकी है पर हमारे मुख किस कारण काले पड़ गए हैं हर आग का अंत कालक है تب میں نے اس روح سیاح سے پوچھا کہ, کہ اے سیاہ روح سیاح بخت تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کیا تو بھی رکا لکھنے والوں میں تھا سر جھکا کر بولا پہلا مکتوب میں نے ہی لکھا تھا کہ فصل تیار ہے باغوں میں شگوفے پھوٹے ہوئے ہیں انگور کی بیلیں انگوروں کے خوشوں سے لدی ہوئی ہیں پھر میں نے سب سے پہلے اس کے ایلچی کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اس کے بعد تجھے کیا ہو گیا مجھے نہیں شہر کو اور اس نے سرگوشی میں کہا کہ اے اخی آہستہ بول بلکہ مد بول کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے کوفے میں کرفیو وہ حیران ہوا اور کوچا کوچا پھرا کوچے ویران گلیاں سنسان دریچے بند دروازے مقفل، مسجد ہو حق کرتی تھی وہ جب امامت کے لیے کھڑا ہوا تھا تو نمازی صف بسف صحنے مسجد کی آخری حد تک کھڑے تھے جب سلام پھیرنے کے بعد اس نے مڑ کے دیکھا تو صفیں صاف مسجد خالی وہ مسجد میں نمازیوں کے ضلعوں میں داخل ہوا تھا اور اکیلا مسجد سے رخصت ہوا خالی گلیوں اور سنسان کوچوں میں بھٹکتا پھرا باغوں میں شگوفے پھوٹے ہوئے تھے انگور کی بیلیں انگوروں کے خوشوں سے لدی ہوئی تھی اور سروں کی فصل پک چکی تھی مت بولو مبادہ تم پہچانے جاؤ تب گوتم بدھ نے زبان کھولی کہ ایک گھنی بنی میں ایک شیر رہتا تھا رد بسنت کی رات پورنماشی کی شیر اپنے بالک کے سنگ جنگل میں منگل مناتا تھا ایک بار ایسا دہاڑا کہ جنگل سارا گونج گیا اس کی دہاڑ کو سن کر گیدڑوں نے بھی جھلجھری لی گلا پھاڑ کے چیخو پکار کرنے لگے. دیر تک وہ چیخو پکار کرتے رہے سارے جیالہ جنگل کا راجہ. پر اچمبے کی بات ہے کہ گیدڑ اتنا بول رہے ہیں اور تو چپ ہے شیر بولا کہ ہے میرے پتر ایک بات اپنے پتا کی انٹی میں باندھ رکھ کے جب گیدڑ بولتے ہیں تو شیر چپ ہو جاتے ہیں یہ جاتک سن ایک بھکشو بولا کہ ہے ये किस समय की बात है मुस्काय, कहा कि उस समय की जिस समय मैं सिंह के जन्म में आया था और बनारस से परे हिमालय की तलहटी में बास करता था राहुल मेरे संग था यह कहे के बुद्ध देव जी चुप हो गए लंबे समय चुप रहे तो भिक्षु दुविधा में पड़ गए कि कहीं फिर चुप होने का समय तो नहीं आ गया जब दाना चुप हो जाएंगे और जूते के तिस्मे बातें करेंगे ये जूते के तस्मों की बातें करने का वक्त है सो मत बोलो मबादा तुम पहचाने जाओ وہ بولے اور پہچانے گئے اور سروں کی فصل کٹنے لگی جب میں نہر کے کنارے پہنچا تو اس گھنے درخت کی شاخیں سروں سے لدی ہوئی تھی کٹے ہوئے سر مجھے کھلکھلا کے ہنسے اور پکے پھلوں کی مثال نہر میں ٹپ ٹپ گرنے لگے میں ڈرا کہیں میرا سر بھی تو نہیں پک چکا ہے قبل اس کے کہ پھل شاخ سے گرے میں نہر میں کود پڑا گوتے کھاتا چلا جاتا تھا کہ کنارہ آ گیا میں نہر سے نکلا اور شہر کی طرف چلنے کی ٹھانی مگر وہاں کوئی سواری ہی نہیں تھی بس اسٹینڈ ویران پڑا تھا نہ رکشا نہ ٹیکسی کوئی پرائیویٹ کار بھی چلتی نظر نہیں آئی میں نے ایک راہگیر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کوئی سواری نظر نہیں آ رہی وہ بولا کہ آج شہر میں ہڑتال ہے سب سواریاں معطل ہیں اور سب بازار بند ہیں میں پیدل چل پڑا چار قدم چلا تھا کہ ایک جلوس نے آ لیا بہت بڑا جلوس تھا آدمی ہی آدمی سروں کا ٹھاٹے مارتا سمندر مگر سر ہیں کہاں میں نے غور سے دیکھا کسی کے سر نہیں تھا ان کے سر کہاں گئے اور میرا سر کہیں وہیں تو نہیں رہ گیا نہر سے نکلنے کے بعد یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ دیکھ تو کہ سر سلامت لے آیا ہوں یا کھو آیا ہوں میں نے دونوں سے سر کے دیکھا اور اسے گردن پر سلامت پایا. شکر خدا کا بجا لایا گرمی قیامت کی تھی وکینا ربنا اذابنار سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہے اور کھوپڑیاں ہنڈیوں کی طرح پک رہی ہیں سر آج وبال دوش ہیں اچھے رہے جنہوں نے اس وبال سے نجات پالی میں بھی اپنا سر وہیں چھوڑ آتا تو عافیت میں رہتا جو سر رکھتے ہیں اور سر کے اندر مغز رکھتے ہیں وہ آج مشکل میں ہیں وہ جو سر کے اندر مغز اور منہ کے اندر زبان رکھتے ہیں ول اثر ان السان لفی خسرن شام کا وقت ہے چلتا ہوا دریا ٹھہرا خیمے جل چکے آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کوئی کوئی قنات جلتی رہ گئی ہے اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ لاشوں کے سر نہیں ہے سر ان کے کہاں ہیں یا اخی وہ نیزوں پہ چڑھائے گئے اب تو انہیں دمش کے دربار میں دیکھے گا جوتے کے تسمے بولتے ہیں بولنے والے کا سر تشت میں ہے اے عزیز اب شہر کی کیا خبر ہے یا آخر اب سر کاٹنے والوں کے سر کاٹ کر دربار میں لائے جاتے ہیں اور ایک کن کھجورہ ناک کے اندر داخل ہوا اور مو سے باہر آیا اور پھر ناک کے اندر تشت میں رکھا ہوا یہ سر اس شکی کا ہے جس نے وہ مبارک سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور تشت میں رکھ کر دربار میں پیش کیا اس دربار میں کتنے سر تشت میں رکھ پیش کیے گئے کتنے پیش کیے جائیں گے تب دعوت کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جو ٹیڑھا ہے اسے سیدھا نہیں کیا سکتا جو مر گئے وہ اچھے رہے جو زندہ ہیں وہ بدنسیب ہے سب سے بد نصیب وہ ہیں جو پیدا ہوں گے اے آنے والے اگر تیرا گزر شہر مبارک سے ہوا ہے تو وہاں کا حال بیان کر نا سوار رویا اے اخی وہاں کا احوال مت پوچھ اس مردے دلیر کی لاش تین دن تک شہر مبارک کے وسط میں سولی پر ٹنگی رہی تب اس کی ماں گھر سے نکلی اس مقام پر آئی فرزند کی تنگی لاش کو دیکھا اور بولی کہ میرے شہ سوار ابھی تیرا سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے شہر میں اب امن ہے دانا چپ ہیں فصلیں کٹ چکی سروں کی فصل اسمتوں کی فصل کتنے بچے بھوک میں تڑپ کر اور پیاس سے بلبلا کر مر گئے کتنی گودیں خالی ہو گئیں کتنی بیبیاں شہر مبارک کی بیبیاں جہاں آباد کے کنویں بیویوں کی لاشوں سے پٹے پڑے ہیں جنہیں آفتاب نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا وہ مجمع عام میں بے ردا ہیں اے شہر کیوں کر تو نے تقدیس حاصل کی کیوں کر تو بے حرمت ہوا افسوس ہے تیرے اجڑے کوچوں پر اور ان پر جنہوں نے تجھے اجالا حالانکہ وہ تیرے ہی فیض یافتہ تھے شہر کیوں کر تقدیس حاصل کرتے ہیں کیوں کر بے حرمت ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں جو ان سے فیض پاتے ہیں اور انہیں مقدس جانتے ہیں پھر اس پویتر نگری کی پویترتا کہاں چلی گئی اس کا رક્ષک बांसुरी کو توڑ گھڑے کو پھوڑ کے بنوں میں نکل گیا اور سفید سانپ اس کے منہ سے نکلا اور لہراتا ہوا ساگر کی لہروں سے جا ملا اول پانی آخر پانی اوم شانتی شانتی شانتی لفی خسر مثال ان لوگوں کی مکڑی کسی ہے جس نے گھر بنایا اور بودے گھروں میں سب سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے سو افسوس ہے ان بستیوں پر جنہیں چیخ نے آ لیا یا پانی کا ریلا بہا لے گیا یا ہوا یا آگ کتنی حویلیاں اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں کتنے ٹھنڈے میٹھے پانی والے کوئیں خاک سے اٹ گئے نیک بیبیوں کی لاشوں سے پٹ گئے مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازے تک ایک صحرائے لق و دک ہے خاص بازار اردو بازار خانم کا بازار سب بازار کہاں گئے نہ سکے دکھائی دیتے ہیں نہ کٹورا بجت ہے اور اوراق مصور ایسے کوچے بکھر گئے اب خرابہ ہوا جہان آباد لمبی چپ کے بعد شاکیہ مونی نے زبان کھولی بھکشو تنک اس گھر کو دھیان میں جو چاروں اور چل رہا ہے بھیتر اس کے کچھ بالک رہے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں بستیوں کو کیسا پایا میرے باپ میں نے بستیوں کو بے آرام دیکھا مشرق مغرب شمال جنوب میں شادمانی اور شانتی کے کھوج میں سب سمتوں میں گیا ہر سمت میں میں نے آدم کے بیٹوں کو دکھی اور پریشان پایا میرے بیٹے اس شہ کو چرخ نیلی فارم کے نیچے نہیں پائی جاتی پھر آئے میرے باپ تم اس سے کیا کہتا ہے میں تج سے وہی کہوں گا جو داؤد کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے بکھری ہوئی بدلیاں پھر سے اکٹھی نہیں ہوا کرتی برسے بادل پھر نہیں برستے تو اس سے پہلے کہ چڑیا چپ ہو جائیں اور چکی کی آواز تھم جائے اور اس سے پہلے کے جھانکنے والیا دھندلا جائیں اور گلی کے کواڑ بند ہو جائیں اور اس سے پہلے کے چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور کاکے تو یہاں کیا کر رہا ہے اس نے چونک کر افضال کو دیکھا جو جانے کب یہاں آیا اور اس کے سر پر آ کھڑا ہوا یار میں والد کی قبر پہ آیا تھا یہاں آ کے پھنس گیا آج سارا ہنگامہ ہی کے آس ہوا مگر تم کس چکر میں یہاں آئے وہی قبر کا چکر جو تیرے ساتھ ہے میرے ساتھ بھی ہے میری نانی بھی یہی دفن ہے اشارہ کرتے ہوئے وہ ادھر اس کی قبر ہے رکا ڈئی آواز میں یار ذاکر نانی کی موت نے مجھے کمزور کر دیا ہے چپ ہو گیا دیر تک چپ بیٹھا رہا خیالوں میں کھویا کھویا پھر آہستہ سے بولا یار ذاکر تجھے یہ بات عجیب نہیں لگتی کیا آج کے آشوب میں ہماری ملاقات قبروں کے درمیان وہ تو یہ بھول ہی گیا تھا چوک کر ارد گرد دیکھا قبریں ہی قبریں اور اب شام ہو رہی تھی یار شام ہو رہی ہے چلیں یہاں سے کہاں چلیں افضال نے معصومیت سے پوچھا کہیں بھی چلیں یہاں سے چلیں وہ اٹھ کھڑا ہوا سڑک دور تک خالی تھی اور بھری ہوئی تھی یہاں سے وہاں تک کتنی اینٹیں بکھری پڑی تھی، ٹوٹی پھوٹی اینٹیں کاروں کے شیشوں کی کچیاں ادھر جلے ٹائر ٹریفک سگنل کتنے اپنی بتیوں سے محروم اندھے کھڑے تھے کتنے خمیدہ ہو گئے تھے خاموشی گزرے ہوئے شور کی غماز عجیب بات ہے جتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بعد اتنی ہی گہری خاموشی آتی ہے چلنا مشکل ہو رہا تھا اینٹیں اتنی بکھری پڑی تھیں اور کاروں کے شیشوں کی کرچیاں اور ڈھائی ہوئی حویلیوں کا ملبہ سعادت خان کا کٹرا جرنیل کی بی کی حویلی صاحب رام کا باغ اور حویلی سب ڈہ گئے خاک سے اٹ گئے شاہ جہانی مسجد سے راج گھاٹ تک ایک صحرا ہے اینٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مقام ہو جائے ہرے بھرے شاہ کے مزار پر پھر وہی مجزوب بیٹھا نظر آیا دل دھک سے رہ گیا ڈرا کہ پھر مجھ پہ گرجے گا مگر آج اس کی گرجدار آواز نہیں آئی تب میں خود آگے بڑھا معدب ہو کر پوچھا شاہ صاحب آگے کیا دیکھتے ہو جو ہو چکا ہے پھر وہی ہوگا وہ تو ہو رہا ہے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا گرج کر کہا چلا جا آگے بتانے کا حکم نہیں ہے میں چلا آیا یار ذاکر افضال رکا پھر بولا لگتا ہے بہت ہنگامہ ہوا ہے اصل میں وہ سڑک پہ پڑے خون کے دھبے دیکھ کر سہم گیا تھا ہاں لگتا یہی ہے لوگ ظالم ہو گئے ہیں افضال بڑبڑایا ظالم افزال کی زبان سے یہ لفظ سن کر وہ کچھ چونکا پر خاموش رہا دونوں خاموش ہو گئے تھے بس چل رہے تھے ساتھ ساتھ مگر ایک دوسرے سے بے تعلق شیراز بھی دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا کہ دونوں بغیر کسی ارادے کے چلتے چلتے شیراز کی طرف آ تھے اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے شیراز بند پڑا تھا مگر اس طور کے اس کے دروازوں کے سب شیشے چکنا چور تھے دیوار اور دروازوں پر کالنس پتی ہوئی نظر آ رہی تھی پیشانی پر آویزاں سائن بورڈ جل پھوک کر زمین پر این دروازے کے سامنے گرا پڑا تھا اینٹیں اتنی بکھری پڑی تھیں کہ باہر سے اندر تک بکھری نظر آ رہی تھی تو گویا یہاں بھی حلہ بولا گیا تھا اور یہاں بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی دونوں بس ٹکٹکی تک باندھے شیراز کو دیکھتے رہے پھر وہیں فٹ پاٹھ پر بکھری ہوئی ایٹوں اور شیشوں سے بچ کر بیٹھ گئے چپ بیٹھے رہے اور شام کا دھندلکا پھیلتا رہا سامنے کی سڑک گہری خاموشی میں تھی نہ قدموں کی آہٹ نہ سواری کا شور پھر اس جھٹپٹے میں ایک سایہ دکھائی دیا کہ اسی طرف آ رہا تھا اس نے غور سے دیکھا کہ کون ہے عرفان اس نے دل ہی دل میں کہا اور اس کی آنکھوں میں امپیریل کی سندلی بلی پھر گئی جب ایک خاموش شام کو اس سے گزرتے ہوئے اس نے اسے امپیریل کے ملبے میں بھٹکتے دیکھا تھا. عرفان نے اسے اور افضال کو بیٹھتے ہوئے دیکھا بغیر کسی تعجب گئے پھر بغیر بولے بات کیے برابر میں بیٹھ گیا تینوں بدھ بنے بیٹھے تھے گہری ہوتی شام کے جھٹپٹے میں تین ساکت پرچھائیاں اچانک افضال اٹھ کھڑا ہوا جیسے خاموش اور ساکت بیٹھے بیٹھے اسے خفقان ہونے لگا ہو دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا یار تم دو اچھے آدمی ہو مجھے معاف کر دو میں شہر کی حفاظت نہیں کر سکا دونوں نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا دیکھتے رہے عرفان کو افضال کے اس اندازے بیان پر آج کوئی جھنجلاہٹ نہیں ہوئی افضال کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا پھر آہستہ سے بولا یار ہم بھی طیب نہیں ہیں چپ ہوا دونوں کو دیکھا ہم ظالم ہیں ہم بھی اس نے افضال کو خاموش نظروں سے دیکھا میں ظالم ہوں وہ افضال کے بیان میں اصلاح کرنا چاہتا تھا یا شاید اپنے طور پر بڑبڑایا تھا افضال نے جیب سے نوٹ بک نکالی ناموں کی فہرست پر نظر ڈالی قلم سے سارے ناموں پر سیاہی پھیر دی کوئی طیبات بھی نہیں ہے عرفان نے نہ اس نے دونوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا دیر تک تینوں چپ بیٹھے رہے پھر وہ قدرے بے چین ہوا. یار وہ عرفان سے مخاطب ہوا میں اسے خط لکھنا چاہتا ہوں اب عرفان اس کا منہ تکنے لگا ہاں اب اب جبکہ عرفان پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تھا بولتے بولتے چپ ہو گیا ہاں اب کچھ کہتے کہتے روکا پھر اور طرف نکل گیا اس سے پہلے کے الجھ کر چپ ہو گیا اس پہلے کے اس اپنے ذہن میں سلجھنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ کی مانگ میں چاندی سی بھر جائے اور چڑیا چپ ہو جائے اور اس سے پہلے کے چابیوں کو زنگ لگ جائے اور گلی کے کباڑ بند ہو جائے اور اس پہلے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پہ پھوڑا جائے اور چندن کا پیڑ اور ساگر میں سانپ اور چپ کیوں ہو گئے عرفان اسے ٹکٹکی باندھے تھا خاموش افضال نے انگلی ہوٹوں پہ رکھ کر عرفان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا مجھے لگتا ہے کہ بشارت ہوگی بشارت اب کیا بشارت ہوگی عرفان نے تلخ مایوس لہجے میں کہا کاکے کہ بشارت ایسے ہی وقت میں ہوا کرتی ہے جب چاروں طرف کہتے کہتے رکا پھر سرگوشی میں بولا یہ بشارت کا وقت ہے